بھائی آپ کا آپ کی وائس بریک ہو رہی تھی تو سوال نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اگر ٹیکسٹ میں لکھنا لکھا جا سکتا ہے زیادہ لمبا نہیں ہے تو ٹیکسٹ میں لکھ دیں آپ اور یا پھر مائک درست کر کے آ ہیں اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کا واقعہ ٹھیک ہے میں ابھی کر دیتا ہوں یہ مجھے بھائی کا پی ایم ہے نظران پہ جی کاسن بھائی آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں تھوڑا سر کر دوں آج کے بیان کا تو مجھے پتہ نہیں کسی نے کوئی ریکارڈنگ کی ہے کہ نہیں کی وہ میری اپنی ذاتی ویب سائٹ تو کوئی نہیں ہے یہ اسلامی ایجوکیشن پر میرے کچھ بیانات ہیں کاشن بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں اگر تو مجھے بتائیے گا روم میں اسلامی ایجوکیشن پر میرے کچھ بیان شاید ایک دو بیان ہیں اردو میں اور پانچ چار یا پانچ بیان جو ہیں وہ عربی میں ہیں اور فیضان رضا ڈاٹ او آر جی جو ہماری سائٹ ہے اس پر میرے کچھ بیانات ہیں بخاری شیف کے درس کے حوالے سے ہیں تو وہ آپ وزٹ کر لیجیے گا اور اس پر کچھ ناطے بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی کچھ عربی عربی کے بیانات ہیں اردو کے نہیں ہیں تو آج کا بیان مجھے علم نہیں ہے کہ کسی بھائی نے اس کو ریکارڈ کیا ہے کہ نہیں کیا, کیا, کیا پہلے تو کرتے ہوتے تھے ایس ایچ او بھائی کر لیتے تھے اور توقیر بھائی کر لیتے تھے آج ویسے بھی میں نے کافی دنوں کے بعد بیان کیا ہے. تو یہ <coughs> سویٹ بھائی جی میں ان کو جانتا تو ہوں اور یہ مجھے نہیں پتا کہ میرا انداز ان سے ملتا ہے یا نہیں اخبارات کی اتر حد تک ان سے واقفیت ہے اور یا ایک دو ایک دو محفل میں میں گیا تھا تو وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے بس ان کا بیان نہیں سن سکا میں تو بس یہ میرا تو کچھ کمال نہیں ہے نہ ہی میں کچھ بیان کرنے کے لائق ہوں نہ ہی میں کچھ کرتا ہوں بس چند ٹوٹی پھوٹی اپنے انداز میں باتیں کر دیتا ہوں بس اللہ کا قبول فرما لے سب بھائی میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ایزی بھائی یہ حضرت سید عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ آپ نے کہا ہے کہ میں بیان کر دوں تو بھائی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار جو ازیتیں پہنچایا کرتے تھے ان کے پیچھے ان کا بھی ہاتھ ہوتا تھا اور ابو جہل جو تھا وہ بڑا اعتماد کرتا تھا حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لیکن ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلاحت السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی کہ اللہ عزلام بمر ابن الخط امر بن حشام یا اللہ پاک یہ جو دو بندے ہیں عمر بن خطاب کے ذریعے یا امر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت طافرما اور آپ کو علم ہوگا یا شاید کچھ بھائیوں کے لیے یہ بات یہ نام نیا ہو یہ ابو جہل کا نام ہے امر بن حشام اور یہ اس ابو جہل تو اس کی کنیت ہے جو مسلمان اس کو ابو جہل کہتے تھے اس کے جو کفار تھے وہ تو اس کو ابو الحکم یا ابو الحکم کہتے تھے حکمتوں کا باپ یا یہ پنچ جو ہوتا ہے پنچایت کا فیصلہ کرنے والا بڑا سمجھدار اکل مند کہتے تھے تو چونکہ وہ کافر تھا اور عقل تو تب ہوتی ہے اگر وہ مصطفیٰ کریم علیہ صلام کا غلام بن جاتا تو غلام نہیں بنا حضور کا تو اس لیے اس کو اہم ابو جہل کہتے ہیں جہالتوں سے پیار کرنے والا یا جہالتوں کا باپ کہتے ہیں اس کو اس کا نام امر بن ہشام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دونوں کا نام لے کر دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا پھر عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما اب خوش نصیبی عزرت عمر فروخ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ ان کا نام نامی اسم گرامی پیارے آکاک السلام کی زبان مقدس پر پہلے آ گیا تو اللہ تبارک وطع الکیم کی جو قبولیت ہے وہ تو دعائے محبوب کو قبول کرنے میں گھڑی نہیں لگاتی تو جیسے ہی حضرت سید عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سرکار کی زبان پر آیا تو اللہ پاک نے اسی وقت جو تھا تقدیر عمر میں ایمان لکھ دیا اس کا سبب کیا بنا اب صبح کافروں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ یار کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ قتل کر دے جا کر یار کوئی تو جائے یہ رول ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک نیا دین جو انہوں نے کھڑا کر لیا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنا جناب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے ہم تین سو ساٹھ خداؤں کو مانتے آ رہے ہیں اور یہ ایک خدا کا جناب آ کر انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے تو اس پر جناب اعلان بھی کر دیا گیا انعام کا اعلان کر دیا گیا کسی ایک روایت میں سا اونٹ کا ہے کہ سا اونٹ جو ہے اس کو لدا پھدا جناب دیا جائے گا تو کوئی نہیں اٹھ تو حضرت میرے جو شیلے تھے اٹھے تلوار نکالی کہا کہ یہ کام میں کر کے آؤں گا تو اب بھی اس ارادے سے نکل پڑے تلوار پکڑی ہوئی ہے غزبناک حالت میں جا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے نوزب بلّہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنا ہے تو رستے میں ایک شہابی مل گئے تو پوچھا بھائی ادھر کی عمر آنکھوں سے غصہ برس رہا ہے چنگاریاں نبی کی خیر نہیں ہے ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ یہ کلمہ دہرا دیا کہا اچھا وہ کیوں بھائی کہا کہ وہ نئے دین کی بات کرتے ہیں یہ تین سو ساٹھ خداوں کو برا بھلا کہتے ہیں بس ایک خدا کا پرچار کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ دادا کا دین تھوڑے چھوڑ سکتے ہیں ہم ان کو ختم کرنے جا رہے تاکہ یہ سلسلہ نہ رہے نہ وہ کوئی ایک خدا کا نام لینے والا رہے نہ کوئی خدا کا پرچار کرنے والا رہے یہ جو چند مٹھی بھر ہیں ان سے بعد میں نپٹ لیں گے پہلے ان کے جو سردار ہیں ان سے تو نپٹ لیں انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ کام تو اب تمہارے گھر میں بھی داخل ہو گیا ہے وہ کیسے کہا کہ تمہاری ہمشیرہ وہ بھی اسلام قبول کر چکی ہیں تمہارے بہنوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں جس اسلام کو بانی اسلام کو مٹانے کے لیے تم اتنے غصے سے جوش سے خزب سے جا رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے گھر میں آ چکا ہے رستہ بدل کہا اچھا تو ان کا میں بعد میں کرتا ہوں پہلے ان کا علاج کر لوں تو اب کیا ہوا اب رخ موڑ لیا ہمشیرہ کے گھر کی طرف ادھر کیا ہے حضرت آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو تھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کے بھی تھوڑا تو نازل ہوا تھا تو کچھ کچھ آیات جو تھیں وہ لکھی ہوئی ملتی تھیں تو ایک دن کوئی سے ابھی پڑھ لیتے دوسرے دن کوئی سے ابھی پڑھ لیتے تو پھر اس طرح پڑھ کر ایک دوسرے کو واپس کر دی جاتی ان پر وہ جو درختوں کی چھال پر لکھی ہوئی تھی تو ان دنوں ان کے پاس سورت وحا کی کچھ آیات تھیں جو ان کو ملی تو وہ اپنے گھر میں پڑھ رہی تھی خود بھی تلاوت کر رہی تھی ان کے شوہر محترم جو تھے حضرت عمر فروخ کے بہنوئی وہ بھی تلاوت کر رہے تھے اب اسی اسلام میں حضرت عمر پہنچ کے دروازے پہ دستک بھی پوچھا کون کہا عمر بڑی غزبناک حالت میں غصے کی حالت میں کہا کہ عمر تو ان کو پتا تھا کہ عمر کا غصہ کیسا تھا انہوں نے فوراً قرآن پاک کے اوراق چھپا دیے وہ جو قرآن پاک کی آیات تھی ان کو چھپا دیا دروازہ کھولا تو اب آ کر کیا کیا حضرت عمر فروخ نے پوچھا کہ میں نے اس, اس طرح کی بات سنی ہے کیا یہ سچ ہے ہاں ہاں یہ سچ ہے بس اسی بات بہن کو پکڑ لیا مارنا شروع کر دیا بہنوئی نے چھڑانے کی کوشش کی ان کو بھی مارا شاہ زور تھے جوان مرد تھے طاقتور تو تھے تو بہت مارا مارتے مارتے تھک گئے تو ہم سے کہتے ہیں بار بار ہر بار مار, مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب بتاؤ لوگ اس کا نام کہا اب یہ جان جا سکتی ہے یہ جسم اس سے روح کا ناطا ٹوٹ سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ سے ناطا نہیں ٹوٹ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناتا نہیں ٹوٹ سکتا اگر میرے جسم مجھے قتل کر دو میری ایک ایک بوٹی کر کے پھینک دو تو میرے جسم کی گوشت کے ہر ٹکڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آوازیں آئیں گی اب یہ نہیں ہو سکتا اب مار مار کر تھک گئے تو ہمشیرہ کہنے لگی کہ پیارے بھائی جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے آپ مار لو چاہے جو مرضی کر لو پر میرے دل سے اب اس کے مستفی نہیں نکال سکتے جب تھک گئے بیٹھ گئے وہ کہا خر ایسی کیا بات ہے کہ جو تمہیں اس عقیدے سے ہٹنے نہیں دیتی اتنا میں نے مارا ہے اتنا مارا ہے اس عقیدے سے ہٹنے کیا نہیں دیتی انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے محبت رسول جو ہے یہ ایسا جذبہ ہے یہ ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا آپ مان لے کہ اچھا چلو ایسا کرو کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے ذرا مجھے لا کر دو میں بھی پڑھوں فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا ناپاک پاک اس کو پڑھ سکتی اس کو پڑھنے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑتا ہے کہا کہ وہ کیسے ہوں گا فرمایا پہلے غسل کرو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو اب حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل رہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جذبہ دل میں اٹھ رہا ہے تو غسل کیا اور غسل سے فارغ ہو کر آ اب قرآن کریم کے وہ جو مقدس اور آخ تھے یا چھال پر جو لکھی ہوئی آیات ان کو لے لیا اب حضرت عمر فروخت رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھنے کا انداز ہوگا ذرا توجہ فرمائیے تھوڑا سا تصور کیجیے کتنا خوبصورت وہ وقت ہوگا آسمانوں کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کسی کی کایا پلٹنے جا رہی ہے آج ایک شہزور غلام مصطفیٰ بننے جا رہا ہے تو کیسے اسباب مہیا ہو رہے جیسے ہی انہوں نے پکڑا پکڑا اور ان کو جب پڑھنا شروع کیا تو آیات تھیں سورت تو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے پڑھا تو لو الی تش کوئی اکش تو جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے قرآن کریم کی روح کو سمجھتے تھے انداز کو سمجھتے تھے جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں حضرت ابو حضیر رضی اللہ حضرت فروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے پڑھتے آنسو جاری ہیں کہا اب ایسا کرو میرے گلے میں رسی ڈالو اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس محبوب کی بارگاہ میں لے کر چلو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک میں اس طرح کرتا آیا ہوں گستاخیاں کرتا آیا ہوں جس کی محبوب کی عظمتیں شانیں میں گھٹانے کی کوشش کرتا آیا ہوں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے لے کر چلو ان کی بار گاہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے بتایا کہ ایسے نہیں یہ تو وہ دربار ہے کہ جہاں پچھلی جدیں پرانی انا وہ نہیں دیکھی جاتی ہیں آپ سچے دل سے جاؤ تو وہاں آپ کو گلے سے لگایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف اب حضرت عمر چل رہے ہیں گردن تو جھکی ہوئی تلوار ہاتھ میں ہے لیکن گردن جھکی ہوئی ہے انداز بدل گئے ہیں اب جا رہے ہیں تو صحابہ دیکھا عمر آ رہا ہے اور بعض لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑے سخت ہیں بڑے جلالی طبیعت کے ہیں اب کیا ہوگا مسلمان تو بھی کمزور تھے حالت جو تھی اس قدر مضبوط نہ تھی اسلحہ بھی پاس نہ تھا اور غریب گھروں کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے ابھی آ تو حضرت امیر حمزہ رضی میرا تعالیٰ بھی تازہ تازہ اسلام قبول کیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کسی نے کہا عمر آ رہا ہے ننگی تلوار ہاتھ میں ہے تو فرمایا آنے دو نا اگر اچھی نیت سے آیا تو گلے سے لگائیں گے اگر نیت صاف نہ ہوئی تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن اڑا دی جائے گی اب کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو لیکن مصطفیٰ کریم علیہ حصہ اسلام مدینہ کے والد رب کے محبوب مخبر صادق نبی یاخر الزماں حضور آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سب جانتے ہیں اور جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر بچائی فرمایا عمر اس سے گزر کر آؤں کہا نہیں یا رسول اللہ عمر کے قدم اس قابل کہاں کہ آپ کی چادر مبارک کے اوپر سے گزرے چادر اٹھا کر سینے سے لگائی آقا کریم علیہ السلّہ کے قدموں میں گر گئے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے آسمانوں کی فرشتوں نے صدایں بلند کر دیں نعرے لگا دیے مبارک بادیاں دی کہ اللہ نے کرم کر دی آج اسلام کو شوقت بخش دی اسلام کو شان بخش دی حضرت عمر فروخ مسلمان ہو گئے مسلمانوں نے نعرے لگائے آکا کریں صلی السلام کے غلاموں نے جوش و جذبے سے خوشی کا اظہار کیا اور ادھر کافروں کے گھروں میں صفے ماتم بچ گئی وہ جو کافر اس خیال میں تھے کہ آج عمر محمد کا سر لے کر آئے گا ان کو کیا پتھا تھا اس عمر نے اپنا سارا زور کے قدموں میں رکھ دیا نماز کا وقت ہو گیا اب وضو ہونے لگے تو گھر کے اندر ہی نماز کی تیاری ہونے لگی حضرت عمرہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہم سچے نہیں ہیں ہم, ہم سچے ہیں ارز کیا پھر یارسول نماز خانہ کعبہ کے اندر ادا کی جائے گی جی جی جی مین واقعہ تو یہی ہے ہاں جی اس کے علاوہ ولہ تعالیٰ میری علم میں کوئی ایسی اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے تو آ جائیں کوئی بھائی جو مائک لینا چاہتے ہیں آج مائک پر نہیں آ رہے کوئی بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے ایسی بھائی کا تو مائک والن پرابلم کر رہا ہے یا نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے شاید آپ کی وائس بریک ہو رہی تھی تو اور کوئی بھائی آ جائیں جو موجود ہیں روم میں اچھا نیٹ خراب ہے اللہ تعالیٰ جی آپ کے نیٹ کو صحت دے آپ کے نیٹ کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے یار آپ بہت کالے ہیں مدنی چینل پلے کرنے میں جی ان اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جناب جب آپ کو موقع ملے آ جائیں جناب ماشاء اللہ آئی کے بھائی آپ بڑے دنوں کے بعد اگر آپ پنیک جناب نظر آیا اچھا چل ٹھیک ہے جب آپ کا مائک ٹھیک ہوگا تو کل اگر ٹھیک ہو آپ کا نیٹ جو ہے سوری مائک کہہ دیا نیٹ اگر آپ آپ کا پرابلم کرنا چھوڑ دے کل اگر میں ہوا آن لائن تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات کریں گے یا جب بھی کوئی موقع ملا تو السلام علیکم و اللہ و السلام علیکم و اللہ و امید ہے آواز صحیح آ رہی ہوگی میری جیسے میرا آپ سے یہ ایک اعلیٰ حضرت کا جو ایک شعر ہے کہ تم کو جو دیکھا تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ شعر جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر اس شعر کو نہ سمجھ سکیں اور اس سے وہ اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں کہ معذ اللہ نور کا کلیجا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نور یوز کر رہے ہیں اور کلیجہ بھی یوز کر رہے ہیں تو اس طرح کی وہ واحد جو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں تو آیا جو حقیقت میں یہ شعر جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو جو دیکھا تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تو کیا یہ اعلیٰ حضرت رحمت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بارے میں ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ماشاءاللہ ماشاء اللہ تمہیں فاروقی اللہ تعالیٰ فضائل جو بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر ان شاء اللہ تعالیٰ اور مستفید ہوں گے تو چلے میں مائک آپ کے لیے ریلیز کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آئی کے بھائی اور بڑے دنوں کے بعد آپ کی آواز سننے کو ملی اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے جہاں کہیں بھی ہوں جی آ, اللہ حافظ سبحان اللہ بھائی آ, سب سے پہلے تو اچھا میں نے بات کرنی تھی اس پر آپ کے سوال پر انشاءاللہ میں بات کروں گا آ, یہ قاسم بھائی کا نک جو ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلے میں نے نہیں دیکھا اس روم میں تو مجھے لگتا ہے نئے آئے ہیں یا مجھ سے مطلب پہلی دفعہ کی ملاقات ہو رہی ہے تو بتائیے آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور یہ آپ کا اپنا روم ہے اس میں آپ آیا کیجیے اور کوئی سوال بھی اگر آپ کا ہو تو انشاءاللہ شاء تعالی اس کو آپ کو جوابات بھی دیے جائیں گے اور میں تو بالکل ادنا سے طالب علم ہوں یہاں ہمارے بڑے بڑے جیت علماء تشریف لاتے ہیں جیسا کہ کبھی میں ذکر کر رہا تھا بزم رضا کے نک سے بزم رضا کے نک سے تشریف لاتے ہیں علامہ شرف القادری صاحب بہت بڑی علمی شخصیت ہیں روحانی شخصیت ہیں اور بحرین میں آپ ہوتے ہیں اور وہاں سے آن لائن تشریف لاتے ہیں اور رات کے تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق اکثر ایک دو بجے کے قریب آپ کا بیان ہوتا ہے ویسے جب بھی آپ تشریح لیں روم آپ کا ہے مائیک آپ کا ہے تو یہ تو ہماری کہ لیں کہ بس گستاخی ہے کہ ہم ان سے مائک ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ کا جو سوال ہے وہ جہاں تک میرے علم میں ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذات پاک ہے اور نور کا کلیجہ ہونے سے نعوذ باللہ سما نوزب اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا اس طرح کا کوئی ذہن ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے استعارہ استعمال فرمایا ہے کلیجا ٹھنڈا ہونے سے مراد ہوتا ہے خوش ہونا یہ ہمارے اردو ادب ہے کہ کوئی بندہ اچھا کام کر کے تو کہتے ہیں کہ آپ نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا یعنی مجھے خوش کر دیا تو اس کا پہلا مصرا جو ہے کا وہ یہ ہے کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا یعنی کفارن جار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو وقت تھا آپ کو پتہ کہ اس وقت کیفیت کیا تھی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہونا تھا اور اس کی چمک اور نورانیت جو تھی اس کی بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ تو مطلب دل جا رہا تھا کہ ناراض تھا غصے میں تھا جلال میں تھا ریاض اللہ جیسے ہی آپ کی ولادت تو نور خوش ہو گیا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جانور کا صلی اللہ تعلوم تو اس سے ہرگز ہرگز جو ہے نا اعزب اللہ صمنزلہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں ایسا کچھ مراد نہیں ہے اور جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت جو ہے اس وقت میرے پاس کوئی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ تعالی کوئی منقبت جو ہے وہ ڈھونڈ کر آپ کو سنا دوں تو آج تو یہ اصل میں اسپیشلی جو بیان تو تھا حضرت ابو حضیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو وہ ارض کر چکا تھا میں جتنا کرنا تھا تو یہ بعد میں ایزی بھائی نے فرمائش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جی میں مائک دیتا ہوں ایک منٹ حسان بھائی پلیز میں نے کر دیا تھوڑا سا اب میں مائک فری کر رہا ہوں جی بالکل اب مائک حسان بھائی کے لیے جناب السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالی